يَزْدادَ الذيينَ آمَنُوا إمانَ وَلَا يَرتَاب نَّذين أُوطُ الكِتابَ والالمُؤْمنونَ وَلَقون الذيذينَ فِي قُلوبِهِم م رض وَلَقُون الذيينَ فِي قُلوبِهِم رَضُ وَْكَافِرونَ مَاذاَا أَرَادَ اللهَّ بِهذاَا مَسَلَ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 اویت ہم نے دو زخ کے داروغے صرف فرشتوں کو کیا ہے اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے اسی طرح اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں آپ کے رب کے لشکروں کو اے نبی آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتے یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب کے روشن ہو جائے کہ یقینا جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے بنی آدم کو ڈرانے والی یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے سامعین اب نایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جہنم کے داروغوں کا ذکر کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب کے کرنے پر اور جہنم کی نگہ پر ہم نے فرشتے ہی مقرر کیے جو رحم نہ کرنے والے اور سخت کلامی کرنے والے ہیں اس میں مشرقین قریش کی تردید ہے انہیں جس وقت جہنم کے داروغوں کی تعداد بتلائی گئی تو ابو جہل نے کہا اے قریشیو اگر یہ انیس ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک سو نوے ہم مل کر انہیں ہرا دیں گے اس پر کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں انسان نہیں ہیں انہیں نہ تم ہرا سکو گے نہ تھکا سکو گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو الشدین جس کا نام کلدہ ابنی اسید ابنی خلف تھا اس نے استعداد کو سن کر کہا کہ قریشیو تم سب مل کر ان میں سے دو کو روک لینا باقی سترہ کو میں کافی ہوں یہ بڑا مغرور شخص تھا اور ساتھ ہی بڑا قوی تھا یہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا پھر دس طاقتور شخص مل کر اسے اس کے پیروں تلے سے نکالنا چاہتے کھال کے ٹکڑے اڑتے جاتے لیکن اس کے قدم جمبش بھی نہ کھاتے یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا تھا کہ آپ مجھ سے کشتی لڑیں اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ کی نبوت کو مان لوں گا چنانچہ رسول اللہ نے اس سے کشتی لڑی اور کئی بار اس کو گرایا لیکن اسے ایمان لانا نصیب نہ ہوا امام ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے کشتی والا واقعہ رکانہ ابن ابدی عزیز ابن ہاشم ابن عبد المطلب کا بتایا ہے میں کہتا ہوں ان دونوں میں کچھ منافعات نہیں ممکن ہے کہ اس سے اور اس سے دونوں سے کشتی ہوئی ہو وہ اللہ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اس گنتی کا ذکر تھا ہی امتحان کے لیے ایک طرف کافروں کا کفر کھل پڑا دوسری جانب بہلے کتاب کو یقین کامل ہو گیا کہ اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے کیونکہ خود ان کی کتاب میں بھی یہی گنتی ہے تیسری طرف ایماندار اپنے ایمان میں سواح ہو گئے یعنی ان کا ایمان بڑھ گیا رسول اللہ کی بات کی تصدیق کی اور ایمان بڑھا اے کتاب اور مسلمانوں کو کوئی شک و شبہ نہ رہا بیمار دل منافق چیخ اٹھے کہ بھلا بتاؤ کہ اسے یہاں ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی ہی باتیں بہت سے لوگوں کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بن جاتی ہیں اور بہت سے لوگوں کے شبہ والے دل اور ڈاون ڈول ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سب کام حکمت سے اور اسرار سے پر ہیں آپ کے رب کے ندی لشکروں کی گنتی اور ان کی صحیح تعداد اور ان کی کثرت کا کسی کو علم نہیں وہی اللہ ہیں خوب جانتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ بس انیس ہی ہیں جیسے یونانی فلسفیوں اور ان کے ہم خیال لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھ لیا کہ اس سے مراد عقول عشرہ اور نفوص ہیں حالانکہ یہ مجرد ان کا دعویٰ ہے جس پر دلیل قائم کرنے سے وہ بالکل عاجز ہیں افسوس کے آیت کے اول پر تو ان کی نظریں ہیں لیکن آخری حصے کے ساتھ وہ کفر کر رہے ہیں جہاں صاف الفاظ میں موجود ہیں کہ آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے آپ کے رب کے کوئی نہیں جانتا پھر انیس صرف کے کیا معنے ہیں بخاری و مسلم کی معراج والی حدیث میں ثابت ہو چکا ہے کہ رسول اللہ نے بیت المعمور کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ساتھوے آسمان پر ہے اور اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں اسی طرح دوسرے روز ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں اسی طرح ہمیشہ تک لیکن فرشتوں کی تعداد اس قدر کثیر یعنی بہت زیادہ ہے کہ جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آنے کی فرشتوں فرشتر کی کثرت کا ذکر مسرد احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آسمان چر رہے ہیں اور انہیں چرچرانے کا حق ہے ایک انگلی ٹکانے کی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہو اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہستے بہت زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ لذت نہ با سکتے بلکہ فریاد زاری کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے اس حدیث کو بیان فرما کر ابو رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے ساختہ یہ نکل جاتا کہ کاش کے میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا یہ حدیث ترمیدی اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور امام ترمدی سے حسن غریب بتلاتے ہیں اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مرفعان عن بھی یہ روایت کی گئی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ جس کا وصف تم سن چکے یہ لوگوں کے لیے سراسر بائی سے عبرت و نصیحت ہے پھر چاند کی رات کے جانے کی صبح کے روشن ہونے کی قسمیں کھا کھا کر فرماتے ہیں کہ وہ آگ ایک زبردست اور بہت بڑی چیز ہے جو اس ڈراوے کو قبول کر کے حق کی راہ لگنا چاہے لگ جائے جو چاہے باوجود اس کے بھی حق کو پیٹ ہی دیتا رہے اور اس سے دور بھاگتا رہے اور اسے رد کرتا رہے